ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر کیا بیتھ ہو جاتی ہے یہ تو جدید نظام ہے بھائی اب کیا کہا جائے اس پہ بیت مسئلہ انٹرنیٹ اور اس کا نہیں ہے فتح افریقہ میں حضرت فاضل بری نے یہ بھی لکھا کہ کوئی آدمی انٹرنیٹ اور فیس کو تو بیچنے سے نکال دیجیے کوئی آدمی اگر اس کا کوئی شیخ نہیں کوئی اس کا پیر نہیں ہے اور وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو غو سے آزم کا مریت کہون سے عقیدت رکھے تو اس کے پیر حضور غو سے آزم بے پیر نہیں رہنا چاہیے بے پیرا نہیں رہنا چاہیے